حسین الرحمن ورحمۃ الرحمد صلی اللہ علیہ محمد محمد السلام علیکم ورحمت صبح و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ شاہ واٹس ایپ گروپ والی والی تمام سامع خوران گرم برادران سب کچھ فلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشریف میں سے درف نمبر تین سو بتیس ابلک چالیس ہے اور اس میں جو ہے دعا نمبر آٹھواں پیراگراف ہے آٹھواں پیراگراف میں سے کل ایک درس علوم کو دیا تھا آٹھواں پیراگراف یہ ہے اللّہ میاض الحبل شدید دی والأمر رشید رشیدی اسلقل یوم الواعد و جنتِ یوم الخلودی یہاں تک کل آپ کو درس میں کل کی درس میں بیان ہوا تھا آگے معلومربی نے شہودی و رق سجود و الموفی نے بلاحود ان نکا رحیم و ود و دونوں تف علمات تو یہ دعا جو ہے مال مقروی نشعود و رخ کا اس سجود تھنج والمفی نبی لہوت کوشش کریں گے ان تین دعاؤں کی تھوڑی سی توضیح اور لوگوں تک پہنچا دوں تو اس میں جو مال مقربی نشع دعا نمبر تین ہے اس پیراگراف نمبر آٹھ میں سے مع المقروین شہود ہاں جی یہ دسمبر تین سو بتیس ابلی چالیس ہے اس میں معا جو ہے سات ہمراہ ہمراہی کے معنی دیتا ہے معالمقروین مقرر مقر، مقرر کی جمع مذاکر سالم ہے ہاں جی اور حالت جرم میں اس لیے یا کے ساتھ آیا ہے اس میں مقرر ہیں اور پھر جو ہے مقربین بھی دو سطحوں میں مقربین حردت جاری نصبی میں مقربین پڑھتے ہیں جب مذکر سالم کا عراب یہی ہے ہاں جی تو مقرر اس کے محرط ہیں جمع مقربین اور مقرب انت تو یہ لبا جو اسفیل قربا یقربو و سے ہیں یہ اس میں مقربین مقرب الس محفول کا سگا ہے نزدیک کرنا اس کا مذہب معنی مذہبی کاروائی کر ترمنی نزدیک کرنا قربانی پیش کرنا نعائش پیش کرنا یہ سارے اس مفہول مفول اسباب تفیل کا سوایے ہیں جی؟ اور مکرب یا نزدیک کیے گئے شاخ مکرب کا وہ شخص جو کسی کا نزدیک ہو چکا ہے نزدیک کیے کیے, کیے گئے شخص یہاں مراد اللہ کے مقرب و نزدیک بندے مراد ہیں مقرب ان سے ملاد لوگ جن کو اللہ نے اپنے سے مقرب قرار دیا اپنے نزدیک کر دیا ہے تو اللہ کے قریب وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے قریب کر دیا ان کو مقرب بندے بولتے ہیں اللہ کے قریب ترین اور نزدیک ترین بندی ہے اللہ کے نزدیک نہایت ہی معذدذ محترم بندے المبیا علیہ السلام اللہ علام الب یہ سب جو ہے صالحین اللہ کے مقرب جو کہ جو ہے یہاں مراد اللہ کے مقرب اور نزدیک بندے مراد ہیں مقربین سے مراد جو کہ امبیا صدقین شہدا صالحین وغیرہ ہیں ہاں جی اور پھر اس کو اور مزید توجہ دے دیں تو امبیا علیہ وسلام اور پھر احل بیت اور جو ہے امبیا اور احل بیت کے جو ہے سچے پیروکار سچے مسلمان مومن یہ سب جو اللہ کے دین کی کما کو تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو انبیاء املی علیہ السلام صدقی شودا صلحہ یہ سب اللہ کے مکرم بندے ہیں تو دعا میں آئیے مال مقربین اللہ تعالیٰ کے مقرر ترین بندوں کے ساتھ ہونا اے کا کرتا مالمقربینہ مقرب لوگوں کے ساتھ کیا ہو شہود مال مقرب شہود جو یہ شہید المجلسٰ یہ شاد و شعود کے معنی حاضر ہونا شریک ہونا ہم نشین ہونا یہ معنی ہم نشین بند نے ان دو معنیوں سے حادث کیا ہے لغت میں جو لکھا ہے حاضر ہونا شریک ہونا القام وس جدید لغدم لکھا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے اس دعا کا تجمہ یہ بن جائے گا مال مقاربین نے شود یہ اس پہلے دعا سے مربوط ہے ہاں جی اللہ میں دی اسلوقلواید ولجنت ملخلو دی مال مقاربین نے شود تو ادھر بھی اس الوکا یہاں بھی داخل ہے نا اسلوکا مال مقاربین شود ہے یا اللہ میں تُر سے سوال کرتا ہوں میں تیرے درگاہ میں درخواست گزار ہوں تو اس سے طلب کرتا ہوں کہ تم مجھے جو ہے اپنی مقرب ترین بندوں کا جو ہے ان کا ہم نشین قرار دے ان کا ساتھی بنا دے یعنی اے پروردگار ہاں جی سابقہ کا دعا پراتا ہوا ہے تو میں تجھ سے تیرے مقرب بندوں کی ہم نشینی کا سوال کرتا ہوں ہاں جی اے پروردگار میں تجھ سے تیرے مقرب بندوں کی ہم نشینی دا کا درخواست گزار ہوں یہ دونوں معنی ہم نشنی کو طلب کرتا ہوں یہ سارے معنیٰ جو ہے اس کا ہے کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مغلب بندوں سے ساتھ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لطف کرم ہے مغلب بندوں کے ساتھ ہونا دنیا میں بھی حرت میں بھی ان کے ساتھ ہونا یہ نجات کے سب سے واضح ترین ثبوت ہے ہاں جب ایک بندہ دنیا میں بھی اللہ کے مکرب بندوں کے ہم نشین ہیں اور اسی نتیجے میں کل خیمت میں انہیں کے ہم نشین ہوگا تو ضرور یہ لو اللہ کے جنتی بندے ہوں گے اہل جنت ہوں گے تو یہ اس دعا کا توجہ ہوگی اللہ سے دعا اے اللہ تو مجھے اپنے مقرب بندوں کا ہم نشین کر دے اپنے درگاہ میں جو بندے معزز سے مکرم ہیں مقرر ہیں پیارے ہیں مابو ہیں ان بندوں کا اللہ مجھے کرے ہاں جی ان کا ان کا ہم نشین بنا دے مجھے ان کے ساتھ کر دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہت ہی اہم دعا ہے آگے دوسرے مزید دو نمبر پانچ اور چھ دعا جو ہے یہ وہ رک کا اس سجود ہے یعنی اے اللہ جو ہے مجھے اور سجے سر تیرے مقرب بندوں کا ہم نشین کر دے ایسے ہی کا اس سجود کا ہم نشین کر دے تو رکا راک کے ان کی جمع ہے رکو ہے راک کے ان کی جمع ہے رکوع کرنے والوں راک کے مان کیا رکو کرنے والوں ہوں تیرے درگاہ میں جگنے والوں یہ والدہ ہو جائے گا رکا کمانا پھر یہ بن جائے گا راہ کے ان کی جمع رکو کرنے والوں سے رکوع کرنے والا ہوں تیرے درگاہ میں جگنے والا ہوں رکا کمانا. سجود ساجد ان کے ہیں سجدہ کرنے والوں کمال عاجزی کرنے والوں یہ معنی بن جائے گا تو دعا نمبر پانچ میں اللہ ہم دعا کریں اللہ علامہ من اسلق الامن یوم الواعید وجنت یوم الخلود مالمقروین شعود اللہ میں تیرے درگاہ میں درخواست گزاروں کہ مجھے تیرے مقرب بندوں کا امنشین قرار دے اور ایسے ہی اسی مقربین شعود پر آتا ہے وہ سجود اور تیرے درگاہ میں رکو کرنے والوں ہنج ہاں تر درگاہ میں جگنے والوں اور سجا کرنے والوں آجزی کرنے والوں کے ساتھ مجھے قرار دے مجھے ان کا تر درگاہ میں رکو سجود کرنے والوں کا ہم بنا دے جے ترم مقرر بندوں کا ہم بنا دے اس کے دعا ہوئی تھی آگے چھٹی چھٹی دعا ول مفین بلوہت ہنج ہاں میل مفین بلوہت مفین جو ہے اشفیل اوفا یو ہی باو فالت اسم فائل کا شایا موفین وفا کرنے والا ہاں جی پورا کرنے و جام مزکہ سالم کا شاعر یہ یاد کے ساتھ ہیں چونکہ حالت نسب جریو یا ساتھ آتے اصل مفو نے پھر موفین نے ہاں جی ادھر جو ہے اس سے پہلے مقاربین پر آتا ہے رکو شجود پر آتا ہے تو ماقبل پر جو حرکت ہے وہ اس پر بھی آ جاتی اس لیے ہمیں کے ساتھ پڑھا ول محفن ولوہ ہاں جی, یہ جو ہے اصفیل اوفا یوفی باب فالس پھال کا سال اس کے معنی پورا کرنے والا محفین پورا کرنے والا وفا کرنے والا ادا کرنے والا یہ معنی ہے ہاں جی و سے مفین وفا کرنے والا پورا کرنے والا ادا کرنے والا فی الصلاش مجھے اس کا جو ہے وفا یفی وفا نے اس کے معنی پورا کرنے معنی ہے وفائی ی کا پورا کرنے اوایوہ بھی پورا کرنے والا اس معنیٰ میں پورا کرنے والا بالوہت احدل کی جمع ہے اہود احد آہ ال کی جمع ہیں اس کے معنیٰ وفاداری کئی معنیٰ کیا ہے سمہ وعدہ امان زمانت ڈیٹ زمانہ دور اور جمع اس کا اخود ہے جمع اہود ہے تو مال والموہ نالوت ہاں یہ بالمفین میں یہ بن جائے گا وعدہ و عہد پورا کرنے والا خد محفین کے معنی یہ بن جائے گا وعدہ و عہد پورا کرنے والا اے اللہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی اسی اسلو کا مربوط ہے ہاں جی پہلا سوال یہ ہوا کہ اللہ مجھے ہاں جی امن دے دیں یوم الوید قیامت کے دن پھر دوسرا دعا یہ کیا کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے دن جو مجھے جنت نصیب کرے ہاں جی یہ دوسرا دعا تیسرا دعا کہ مال مقربین شعد اللہ تیرے مقرب بندوں کے مجھے ہمن شین کرا دے اس کے بعد والے دعا میں آیا ہاں جی وال مقر مقربین شہوت آ گیا ان لوگوں کے ہم نے شینی مجھے ادا کرے پھر میں ورک رک سجدہ اور رکو سجدہ کرنے والوں کے مجھے ہم نشین شن قرار دے دے یعنی yani ہم نشین شین قرار دے دے رکوع سجود کرنے والا تیرے درگاہ میں جو ہے جھگنے والے اور نہایت ہی کرنے والوں کا مجھے ہم نشین شن قرار دے تو ابھی اسی پر ادھر کہتے ول مفین بلوہ تو وعدہ محفین یعنی وعدہ پورا کرنے والا احوت عہد کی جمع ہیں ہاں جی اور احد کے معنیٰ آپ نے ابھی پڑھ لیا وفاداری ذمہ وعدہ ہاں اور امان ضمانت ڈیٹ وغیرہ جو ہے زمانہ ان معنی میں سمر اس کے جمع اہوت ہے وہ ہاں آنج عہد ان کے جمع تو تجمہ یہ بن جائے گا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے وعدہ پورا کرنے والوں کا ہم نشین قرار دے ہاں جی ولمفین اللہ تو مجھے وعدہ پورا کرنے والوں کا ہم نشین اور ان کا ساتھی قرار دے تو یہ جو ہے دعا ہے الحمدللہ جو کہ تین پیراگراف مختصر تجمالوں کو کر دیا مال مقربین شہوت و رک سجود و المفین ہو اے اللہ مجھے تیرے مقرب بندوں کا ہم نشین بنا دے ہاں مال مقربین شہود اور آگے وہ رکے شج اللہ مجھے میں تر سے درخواست گزار ہوں کہ مجھے تیرے رکوق میں رکوق اور عاجیزی کرنے والوں کے ساتھ مجھے معاشر کرے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہاں یہ کمال آجیزی سے پیش آنے والوں کے ساتھ مجھے شامل کر دے ان کا ہم نشین بنا دیں ابھی جو ہے چھٹی دوا میں آئے والم مفین بے یعنی جو ہے چونکہ او مہین میں فائل کے سکھا ہے کہ وفا کرنے والا ہاں اولموفن بلو ہوتے وعدہ وفا کرنے والا یعنی اللہ مجھے وعدہ وفا کرنے والوں کے کا ہم نشین قرار دے دے آپ قرآن پاک میں پڑھیں علی گنگر میں وعدہ وفا کے نیت ہم رکھتے ہیں یہ جو ہے قطع المومنون کے اندر جو ہے سورے, سورے کے شروع رقب میں بھی وعدہ وفا کرنے والوں کے اہمیت کا ذکر ہو گیا مومن کے صفت یہی قرار دے کی وہ وعدہ وفا کرتے ہیں. کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے اس کے علاوہ جو ہے مختلف اور ستم سر رحمٰن میں ہے اور اسی طرح آئے سرو جو حکم دوسرے پارے میں ہیں اس میں بھی الموحین نبی وعدہ پورا کرنے والے ہیں اللہ کے نول جو بھی کے مقام پر پہنچا ہے ہاں جی وہ وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں ان کے صبح بھی یہ گنا ہے اور ادھر سور سرۂ میں بھی جو ہے وہ المحین نبی سورح فرقان میں بھی جو ہے اللہ کے بدنو عباد و رحمان کے صفات میں موفی نے بےعہد اور اللہ نے قرآن پر میں بھی ہمیں اوہ بالعہد کہہ کے جو ہے وعدہ وفائی کے حکم دے دیے حتی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب ڈال دیا سخت احکامات ان کے لیے جو ہے اللہ نے بیان کیا ان کو جو کیا وجہ جو ہے ان کو وہی وعدہ خلاف ہاں جی تو ہر ان تمام اوسا میں جو وعدہ وفا کرنے والوں کی تمجید ہوا ان کی صفات ہے کہ نہیں ہاں جی مقامی پیر پہ پہنچے لوگوں کی صفحت یہ جی کہ وہ وفا وعدہ وفا کرنے والا ہے اوقات المومن میں فلاح پانی مول مومن کی صفحت یہ جی کرا دیا کہ وہ وفا وعدہ وفا کرنے والا ہے اور سورہ رحمان میں بھی سورہ فرقان میں بھی عباد الرحمان کی صفات میں کیا وہ وعدہ وفا کرنے والے لوگ ہیں ان کی صفات یہ جی ہے اس طرح جو ہے پھر مومن کے صحت میں ایک جو ہے سورہ معرش میں بھی مومن کے صفات میں سے ایک وعدہ وفا کرنا لہذا یہ وعدہ عہد تب بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمائے حبیما نقدی ساک ہم لانا کب بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے خصن ہے اللہ کے سرکی وعدوں کو بار بار توڑنے کی وجہ سے اور خود بنی اسرائیل نے وحاد و کے ساتھ اللہ کے سرکیوں کو بار بار توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر جو ہے لانت بھیجا فبیمان ناظمی سا کم لا انا ہوں کا ہاں جی ان کا اللہ سچے وعدے کو نقص کرنے کی وجہ سے توڑنے کی وجہ سے ہاں جی اللہ نے ان پر لانت بھیجا تو اذین کرمی وعدہ وفا کرنا مومنوں کی صفت ہے نجات پانے والے مومن کی صفت، ہے مقام بیر پر پہنچے ہوئے مومن کی صفت ہے عام صاحب طاوا مسمانوں کی علامت ہے وعدہ خلاف ورزی کرنا یہ جو ہے منافقین کی صفت کافروں کی صفات ظالم و مجرم لوگوں کی صفات فاسق و خواجی لوگوں کے صفت اور بنی صحت کے خاص صفت کے وعدہ کرتے تھے توڑتے تھے وعدہ کرتے تھے توڑتے تھے ادارہ نکاح حویمہ نقض املانہ ان کا بار بار وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اللہ عم کے ساتھ ہم نے ان پر جو ہے ہاں جی اپنی لانت گرست لانت بھیجا تو حضر غلامی وعدہ وفا کرنا جس جی طرح یہ دعا میں آیا لامی وعدہ وفا کرنے والوں میں سے قرار دے تو ہمارا اپنی کوشش بھی ہونا چاہیے کہ وفا وفا کرنے والا ہو اگر آپ صرف زبانی دعا کریں واقعی میں وعدہ وفا کرنے والا نہ ہو تو, تو جو ہے آپ کی دعا بے معنی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے دعا تو کر لیں ہمارا لائن کچھ کرنے تیرنے ہمارا لائن وعدہ وفا کرنے نہیں تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتا پوری جدیت کے ساتھ اللہ سے توحیق مانتے ہو کہ اللہ مجھے وعدہ وفا کرنے والوں میں سے قرار دے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعا ضرور سنے گا میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں جی انہا اچھا اچھے اوساف سے متاثر ہونے کی خصاً وعدہ وفا کرنے والوں کے زمرے میں شامل فرمائے کیونکہ آج کے دور میں جس چیز کا سب سے زیادہ نہ فرمانے اور وہ اوحتوں کے آد و مادوں کے خلاف ورضی ہے جو کہ ایک مؤزی مراض کی طرح ہے اللہ تعالیٰ دین کو صحیح سمجھ اس کے اعلیٰ اعداد احکامات پر عمل کرنی توفیہ تھا فلم